من, من لوگو جو ایمان لائے ہو اطاء اللہ اللہ سے ڈرو حق کا تو فاتی ہی جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے والا تم اور تم ارگز نہ ہرو الا و انت مسلم مگر اس میں کہ تم مسلمان ہو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ نا کی جائے اللہ کو یاد رکھا جائے اسے بھلایا نہ جائے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ نا کی جائے اور یہ حسب اشتاع ہے کہ جس قدر بندے میں استطاعت اور طاقت ہے اس پھر بندہ اللہ تعالی سے ڈرے یہی حق ہے کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تھا اللہ نے فرمایا ہے ڈرو جتنی تمہارے ڈر طاقت ہے اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالی سے ڈرے تو مسلم اللہ ونس مسلم اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اب چونکہ علم نہیں کہ کس کو کب موت آ جائے اس لیے موت آنے تک ہر وقت اللہ تعالی سے ڈرتے رہو یہ معنی جاتا ہے وہ قسم و بھی حب اللہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو والا اور جدا جدا نہ ہو جاؤ بدقور نحمت اللہ علیہ اور اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہوئی کن تم اہدا ان جب تم دشمن تھے اللہ کا بین تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی محبت ڈال دی تم بھی نعمت ہی تو تم اس کی نعمت سے اللہ کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے وہ کم تم الا شفاق رن اور تم آگ کے ایک گڑے کے کنارے پر تھے ان تم منہا تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا کزالی کا یو بی نما ہو آیاتی اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے لا اللہ تم تاکہ تا تم ہدایت پا جاؤ مومنوں کو اہل کتاب کی اطاع سے دور رہنے کی نصیحت کر کے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند اصولی باتوں کا ذکر کیا ہے جن کی پابندی کرنے سے انسان ہر قسم کے فتنے سے محفوظ ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے سب کا مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور جدا جدا نہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد رکھنا یعنی دلوں میں الفق اور محبت جو اللہ نے پیدا کی ہے اس نعمت کو یاد رکھنا یہ ایسے کام ہیں کہ ان کی وجہ سے بندہ فتنوں سے محفوظ رہتا ہے اللہ کی رسی کو تھام لینا اللہ کی رسی یہ حقیقت میں ایک استعارہ ہے اصل میں کوئی آدمی یا کچھ لوگ پہاڑ سے گرے نیچے کھائی میں کھائی سے ان کو نکالنے کے لیے اوپر سے ایک رسی پھینکی جاتی ہے وہ اس رسی کو پکڑ کے پھر اس کھائی سے اوپر نکل آتے ہیں تو جو جو بھی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے اور پکڑ کے اوپر آ جائے وہ تو نکل آئے گا اور جو اس رسی کو نہیں پکڑے گا وہ اس کھائی میں ہی رہے گا تو اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے گمراہی اور ضلالت کی کھائی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے وٹ الاحی نازل فرمائی قرآن مجید فرقان عمیز نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ مقرر کیا تو اس حضر اللہ کو اللہ کی رسی قرآن کو نبی کے فرمان کو وط اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا کہا جا رہا ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھام کر تم اوپر چڑھو گے تو کھائی سے نکل جاؤ گے وگرنہ ضلالت اور گمراہی کی کھائی میں ہی پڑے رہو گے اور یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان موجودہ فرقہ بندیوں سے بھی اسی صورت میں نکل سکتے ہیں جب وہ پرانے مجید کو اپنا لائحہ عمل قرار دیں اور ذاتی خیالات اپنی آراہ کو ترک کر دیں سنت کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اپنے مشائق اماموں اور اپنے بڑوں کے اقوال اور ان کے افعال اور ان کے فتوا کو قرآن و سنت کا درجہ نہ دیں ان کے اقوال و فتاوا کا بھی ایک مقام اور مرتبہ ہے اس سے انکار نہیں لیکن انہیں کتاب و سنت کا وحی ادای کا درجہ دینا یہ ظلم ہے اور پھر اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں رفت ڈالی اور تم اللہ کی نعمت و احسان سے بھائی بھائی بن گئے یہ تمام عرب معاشرہ اسلام سے پہلے اسی طرح تھا خاص اور فضل کی مثالیں ہی لے رہے ہیں تو طویل طویل ان کی چندیں چلتی اس کے روا جو دیگر عرب تھے وہ بھی اسی طرح لڑائی جھگڑوں کے اندر سال ہاتھ گزار دیتے ہیں تو اس لڑائی اور جھگڑے میں رہنا اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے اس کو شفا حفرا من مین نا کے گڑے کے کنارے پر ہونا قرار دیا ہے کہ تم وہ لڑائی والے آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے اللہ نے تم کو اسے بچا لیا ہے کدالی کا یہ بیک اللہ آیا ہی لال الخم کا کلون اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانی آواز کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تمیر اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے عروف ہی وہ انہوں وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں وہ الا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ول تک ملکم لازم ہے کہ تمہاری صورت ایک ایسی جماعت ہو تمہاری شکل میں مسلمانوں کی شکل میں ایک ایسی جماعت ہونا ضروری ہے جو خیر کی طرف بلائے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے یہ دو طرح کے ترجمے ہیں اس کے ایک ہے تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے برائی سے روک دے اور دوسرا ہے کہ تمہیں ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے تمہاری شکل میں تمہاری صورت میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے منع کرے یعنی سارے کے سارے ہی تم نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو یہ دو ترجمے اس کے بنتے ہیں یہ جو دوسرا ترجمہ ہے یہ زیادہ بہتر ہے یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کرنے اور اختلاف اور دلالت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک جماعت نیکی کا حکم دے برائی سے منع کرے امر بال معروف نہیں المنکر کا خریدا کر انجام دیتی رہے جب تک اس قسم کی جماعت قائم رہے گی لوگ ہدایت پر رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی بھی شخص برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اس برائی کو کم از کم اپنے دل سے برا جانے اور راک از اصل ایمان یہ انتہائی کمزور ترین ایمان ہے اور اگر برائی کو دیکھ کے بندے کے دل میں اس کے بارے میں نفرت بھی پیدا نہیں ہوتی تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے یہ لالم اور ضروری ہے ہمارے ہاں لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کسی کو چھیڑو نا اور اپنا چھوڑو نا جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو اسلام نہیں لگا رہنے دیتا جو صحیح کام پہ لگا ہے لگا رہنے دو جو غلط کام پہ لگا اس کو رکو تو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو کسی کو چھیڑو نہ کیوں نہ چھیڑو اسلام آیا آئے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے کہ لوگوں کو کفر و صرف سے بچایا جائے انہیں اسلام کی توحید کی دعوت دی جائے یہ اسلام کا میدان ہے وہ ادائی کا فلاح اور کامیابی پانے والے وہی ہوں گے جو نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے منع کریں امراغ اور نہیں علی المنکر کا فریدا سر انجام دیں علیہ السلام کی قوم کو اللہ خانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا تو ان میں سے کچھ لوگ مچھلیاں پکڑنے سے روک گئے کچھ نہ روکے انہوں نے ہلا کر کے ہفتے کے دن مچھلی جو خود پکڑتے نہیں تھے ان کے بھی دو گروہ بن گئے ایک گروہ وہ تھا جو کہتا تھا جو جہاں لگا لگا رہنے اور دوسرا گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑنے والوں کو منع کرتا اللہ تعالی پرماتے نے سو ہم نے انہیں نجات دی جو برائی سے منع کرتے جو برائی سے روکتے نہیں تھے اور جو برائی کرتے تھے سارے ربڑے گئے ظلم بہت برے عذاب سے ہم نے پکڑا ان کے ظلم کی وجہ سے ولا بعد ما جار عذاب عظیم اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے سفر کا اختیار کیا جو جدا جدا ہو گئے الگ الگ ہو گئے وقت راپو اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے انہوں نے اختلاف کیا آپس میں من بعد ما جا احمدیناف اس کے بعد پھر ان کے پاس واضح احکام آ چکے و الاقا الحم عذاب عظیم اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں اور اس سے پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف اور فرقہ بندی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حق کا علم نہیں لا علم ان کے اختلاف کی وجہ نہیں تھی بلکہ وہ دلائل سے باخبر تھے جانتے تھے وقت لو مین وا جا ان کے پاس واضح نشانیاں واضح دلائل واضح احکام آ چکے احکام کے آ جانے کے بعد پھر انہوں نے اختراق کیا یعنی سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کی وجہ سے انہوں نے اختراق کیا اور فرقہ بندی کا راستہ اختیار کیا اور اس پر ڈٹ گئے جمے رہے تو قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے بار بار یہ حقیقت واضح فرمائی ہے اور اس سے دور رہنے کی تاکید کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جناب وہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں جیسا کہ جامع سرمدی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتر یا بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے یہودی اکتر یا بہتر گروہوں میں بٹ گئے تھے جدا جدا ہو گئے تھے اسی طرح عیسائی بھی اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی پھر ایک روایت میں وضاحت آتی ہے کہ سارے آگ میں جائیں گے مگر ان میں سے ایک چرکا وہ آگ नहीं نہیں جائے گا پوچھا وہ پہنچ تھا تو آپ نے سمایا ماں ہی راستہ میں اور میرے صحابہ جس پر کائم ہے جو اس منہج پر اس دین پر قائم رہا وہ جائے گا جنت میں جہنم سے بچ جائے گا باقی سارے جہنم میں جائے گا. لیکن سب سوچ کیا تھی تب کے باوجود امت مسلم کثرکا بازی میں مبتلا ہو گئی اور امت کے کثرکا بابوں نے وہی روش اختیار کی کہ حق اور اس ہاتھ کے روشن دلائل قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہونے کے باوجود اچھی طرح معلوم ہونے کے باوجود اپنی جد پر ہٹ گرمی پر انا پرست پر قائم رکھتے ہیں فرقہ بندیوں پر جمے ہوتے ہیں اور اپنی عقل اور ذہانت کا سارا زور پہلی عفتوں کی طرح اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں اور اپنے گرو کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر تحریر مہنگی کرنے سے چوکتے نہیں الفال میں تو تحریف کر نہیں سکتے قرآن میں اس کے معاملے میں اس کے مقاہد میں تعریر کرتے ہیں مانا کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں اف تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تحریر سے کر سکتے ہیں قرآن کو فاسدان فضان یہ فارسیوں کی کتاب ہے یہ مفسروں کا حال ہے کہ ایسی ایسی تحویلیں کرتے ہیں کہ قرآن کو چیزیں دیگری بنا لیتی ہوں یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا دین ایک دروگ حسل حق آمیز ہے یوم طبیعت بجو اس دن ان کے لیے بڑا عذاب ہے یوما اس دن میں جس دن طبیعتو ہوا تسبد وجوہ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے فَأَمَّ الَّذِينَ وُجُوهُمْ رہے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا ایمانی ایمان لانے کے بعد کفر کیا فورو الف روم تو اپنے کفر کرنے کی وجہ سے آگا چپو وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ کی عصمت میں ہوں گے کم سیاہ خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تل کا آیا تما نظر علیہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم انہیں آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں يُرِيدُ ظُلْمًا ظلم اور اللہ تعالی جہان والوں کے پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا یعنی بڑا عذاب ان کو قیامت کے دن ہوگا جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ سفید افر بعد واضح ایمانی کم جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کو کہا جائے گا اففر بعد واضح ایمانی کم کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ظاہر تم معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کیا سفر بعد واغ ایمانی کم تو اس سے ظاہری طور پر ارتداد معلوم ہوتا ہے مگر در حقیقت یہ تمام کفار کو شامل ہے کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے واحد و یکفا ہونے کا اقرار سب انسانوں نے روز اول کیا تھا جب اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام کی کشت سے اور ان کی اولادوں کو ان کی قسطوں سے نکالا اور بنا کی اور کہا اللہ صبر ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں بابو بڑا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہاں یوم الس کو ان سب نے اللہ پر ایمان لانے کا اظہار کیا تھا اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا اور پھر دنیا میں آ کے سفر کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فطرہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تو اباوا ہو دانے ہی نسلانے ہی مجسانے ہی پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی یا کچھ اور بنا دیتے ہیں ارتدار وہ فکرت اسلام پر ہوتا ہے تو آسر تم بڑھ گا کم سے ارتداج ہی اکیلا مراد نہیں بلکہ تمام تر فخار اس سے مراد ہیں جو بھی کفر اختیار کرتا ہے وہ ایمان لانے کے بعد ہی کفر اختیار کرتا ہے یوم الف کو بھی وہ ایمان لایا اور جب پیدا ہوا تو اسی ایمان پر فطرت اسلام پر پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد اس نے کفر کو, کو اختیار کیا وَأَمَّا امل نذی نبیت فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے چہروں کی یہ تیاری اور سفیدی قیامت کے دنوں کی اہل ایمام کے چہرے نور کے ساتھ نمبر رہے ہیں جس طرح ان کا نور ان کے آگے بھی ہوگا دائیں بھی ہوگا بائیں بھی ہوگا, بائیں بھی ہوگا پیچھے بھی ہوگا اور کافی کہیں گے رکو ہمیں دوبارہ نور میں چھوڑا سا لے لیں کہا جائے گا جاؤ پیچھے جا کے نور ہو اور اہل ایمان کے ہاتھ پاؤں چہرے وضو کے عادام, یہ روشن ہوں گے چمک رہے ہوں گے غرم حجرین اثر ادو وضو کی وجہ سے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے روشن ہوں گے تو جن کے چہرے سفید ہوں گے کافی رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے یعنی جو لوگ تفرقہ بازی سے بچے رہے ماں اللہ علیہ با چھابی پر قائم رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو متفقہ مشترکہ دین ہے طریقہ کار ہے اس پر قائم و قائم رہے یہ لوگ اللہ کیسے بچ جائیں گے اور ان کے چہرے سفید ہوں گے ہم فی خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور مغنا ہوئی تو ضلع اللہ جہاز والا پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ بھیا نہ نے جو احکامات دیے ہیں جہاد امر بالمعروف محروف نہیں انل من پر قائم رہنا صرف سے اجتناب کرنا یہ سارے احکام یہ مخلوق پر ظلم نہیں ہے اللہ ظلم العالمین اس میں ان کی تربیت ہے جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم اور ہر چیز پر قدرت حاصل ہے تو پھر اسے کسی پر ظلم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ظلم و جاتی تو وہ کرے جسے اختیار میں کچھ نہ ہو تو ہر کام کرنے پر جب اللہ تعالیٰ حاضر ہے تو کسی پر ظلم کرنے کی اللہ کو حاجت اور ضرورت ہی پڑے وہ اللہ معاف استعمالات معافی عرض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں وہ اللہ جمور اور اللہ کی طرف ہی سب معاملات لوٹائے جائیں گے یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالی کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکامات کی وجہ عمری کرتے ہوئے مثلا جہاد فی سبیل اللہ میں مخلوق کی جان اور مال غلط ہو تو یہ اللہ کے حکم سے ہے اللہ مالک ہے اب جہاد کرتے ہوئے کافیوں کی جانیں بھی جاتی ہیں مال مل کے لوٹے جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں طلب ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے ہیں اللہ کا مال ہے اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کی ملکیت ہے اللہ نے کا ایسے کرو تو یہ اللہ کے حکم سے کیا جاتا ہے بر اللہ صنعتِ الاف عرب و جغل سب کے سب معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں